تو ہم نے ان پر ایک اندھی بھیجی سخت گرج کی ان کی شامت کے نوی میں کہ ہم انہیں رسوائی کا عذاب چکھائیں دینا کی زندگ میں اور بے شک آخرت کے عذاب میں سب سے بڑی رسوائی ہے اور ان کی مدد نہ ہوگی